بھائی بیٹھے ہوئے روم میں ان کے مائک نہیں ہے تو انہوں نے سوال کیا ہے اور کچھ بکی رکھی کہی جو میں آپ کو میسج دے دیتا ہوں اور وہ بتا رہے کہ وہ امریکہ میں کسی یونیورسٹی میں مارکیٹنگ کے اسٹوڈینٹ ہیں اور ان کے کالج میں کافی سنی بھائی اور بہنیں ہیں جن کو کہ ایک وہاں بھی حضرات کٹر وہاں بھی وہ بہت واز تھے ہر ہفتے جو ہے تقریر کرتے تھے تو آپ کی سائٹ سے یہ لوگ سب لوگ بہت خیزیاب ہوئے ہیں اور آپ جو جواب, جواب دیتے ہیں دلائی کے ساتھ بہت خوش ہیں اس سے وہ اور وہاں بھی جو تھے ان کی چھٹّی گردی ہے وہاں سے سوال یہ کیا تھا مفتی صاحب انہوں نے کہ اگر جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے یا کہتے یہ کہتے بدخیرہ یا یہ دیوبندی یا یہ وہاں یا یہ راس تو کیا یہ کہنا صحیح ہے اور اگر ہم اگر اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں تو کیا اس, اس, اس کہنے کا ہم کو ثواب ملتا ہے زیادہ لگ ہے ارے بھائی کافر کو کافر نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے باپ کو باپ کہیں گے ماں کو ماں کہیں گے کسی طریقے سے کافر کو کافر کہیں گے بولیائی کافرون قرآن میں کتنی وقت بڑھایا کافر کو کافی کہنا چاہیے مناسب کو مناسب ہی کہنا چاہیے ہم سننی ہے تو ہم تو ببانگے ڈہل کہتے ہیں کہ بھائی ہم سننی ہے اگر ہمیں کچھ کہے تو ہم کبھی نہیں وہ جو وادی ہے اس کو وادی کرانا چاہیے جو دیوبندی, اس کو دیوبندی کرانا چاہیے جو رافبی ہے اس کو رافبی کرانا چاہیے اصل میں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ گندے نام ہیں اور یہ عقیدے اچھے نہیں ہیں لوگوں کے سامنے وہ کھلنا بھی نہیں چاہتے اور وہ عقیدے چھوڑتے بھی نہیں ہیں دیکھو جو کو آدمی ہے یقیناً گلاب کے پھول کو گلاب کا پھول ہی کہا جائے گا اور گندگی کی گندگی کے ڈھیر کو گندگی کا ڈھیر ہی کہا جائے گا اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گندگی کا ڈھیر جو ہے جی مجھے کسی گلستان اور چمنستان کا کہا جائے ان سے بدبو آتی ہے تمہیں کیسے چمناستان کہا جائے گا تمہیں کیسے بہارستان کہا جائے گا تو اس لیے جو بھی ہے اس کو وہی کہا جائے گا تو انہیں کہیں کہ اگر تمہیں نام سے چیڑ ہے وہ چھوڑ دو جب بندیت کے نام سے چیڑ جو بندیت چھوڑ دو کے نام سے یہ برا ہے تو رافیت چھوڑ دو سچا سیدھا سنت واقع اپنا لو ہم الحمد للہ کہتے ہیں سنت تو ہی ہم, ہم الحمد للہ خوش ہوتے ہیں تو اس لیے کہ ہم ظاہر باتن سے ایک ہیں ہم اندر سے سننی ہے باہر سے بھی سُنی وہ اندر سے کچھ ہوتے ہیں باہر سے کچھ ہوتے ہیں تو اس لیے میرے بھائی آج جانور کو جانور اور انسان کو انسان اللہ کو اللہ اور رسول کو رسول شہادی کو شہادی اور تعدی و تعبی جب کہ جائز ہے تو اسی طریقے سے کو پاؤ نمرود اور نمرود ابو جال ابو جال کہنا اور وادی کو وادی اور دیوبندی کو دو. دیوبندی کہنا جائز ہے اور حکمت کرنے کے شکوا دیتا ہے گناہ نہیں ملتا جی امامہ قادری با. جی ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر کسی